بستا پچھلے برس میں میں نے عبادت کی اقسام کے بارے میں میں نے بیان کیا تھا کہ عبادت کی تعلق انسان کی زبان سے ہے جس کا تعلق انسان کے قول سے ہے اس کو قولی عبادت کہتے ہیں مسلم پکارنا دعا کرنا التجا کرنا اللہ کی و صلاح کرنا اس کی عظمت کا اظہار کرنا اسے قولی عبادت کہتے ہیں عبادت کی ان ٹھیکر عبادت کی دوسری قسم جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے اس کو بدنی عبادت کہتے ہیں مثلاً سجدہ کرنا رکوع کرنا طواف کرنا حجر اسود کو بوسہ دینا صفا مروا کے درمیان دوڑنا عرفات کے میدان میں کھڑے ہونا مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ بدنی عبادتیں ہیں عبادت کی تیسری قسم وہ ہے جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے دولت کے ساتھ اس کو مالی عبادت کہتے ہیں مثلا زکات دینا اشر نکالنا فطرانہ دینا صدقہ کرنا منت کا ماننا یہ مالی عبادت ہے قولی عبادت بدنی عبادت اور مالی عبادت یہ تینوں قسم کی عبادتیں حق ہے صرف اور صرف اللہ کا اللہ ہی کے لیے ہوں گی یہ ساری عبادتیں عبادت کی پہلی قسم قولی عبادت جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے جس کا تعلق انسان کے قول کے ساتھ ہے اسے آپ زبانی عبادت کہہ اسے آپ قولی عبادت کہہ عربی میں اس کو کہتے ہیں دعا اردو میں اس کو کہتے ہیں پکار دعا کرنا پکارنا اس نظریے کے ساتھ سدا لگانا اس نظریے کے ساتھ پکارنا کہ جس ہستی کو میں پکار رہا ہوں اس کا مجھ پر غیبی تسلط ہے آ گیا ذہن میں جو میں پہلے سمجھاتا رہا تھا آپ کو جس ہستی کو میں پکار رہا ہوں جس ہستی کے سامنے التجا کر رہا ہوں جس ہستی سے مدد مانگ رہا ہوں جس ہستی کو آواز دے رہا ہوں اس کا مجھ پر غیبی تسلط ہے کیا مطلب وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ اس کو غیبی قوت حاصل ہے اس کو غیبی طاقت حاصل ہے میرے یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا جس ہستی کو میں بلا رہا ہوں پکار رہا ہوں مدد مانگ رہا ہوں اس کو غیبی تسلط حاصل ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں. اس نظریے کے ساتھ پکار جو ہے یہ کیا بنے گی عبادت, عبادت. اگر یہ نظریہ نہیں ہوگا ایک آدمی گیٹ پہ کھڑا ہے میں اس کو یہاں سے آواز لگاتا ہوں او فلا یہ پکار عبادت نہیں بنے گی لارڈ سپیکر لگا ہوا ہے باہر اس کے ہارن دھرے ہوئے ہیں سڑک پہ وہ بندہ مجھے نہیں دیکھ رہا میں اس کو نہیں دیکھ رہا لیکن اس سپیکر کے ذریعے میں اس کو آواز لگاتا ہوں وہ فلاں آدمی ادھر آؤ یہ پکار عبادت نہیں بنے گی کیوں یہ اسباب کے ماتحت ہیں اس میں ایک سبب ہے اور وہ لاؤڈ سپیکر ہے اس کے ذریعے میں آواز کہیں سے کہیں تک پہنچاؤں یا کسی کو سناؤں یہ اسباب کے تحت ہے یہ شرک نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی آدمی کسی فقیر کو کسی پیر کو کسی زندہ کو یا کسی مردہ کو بغیر کسی اسباب کے اور آلے کے پکارتا ہے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا پیر مدد اے بزرگ میری مصیبت ٹال دے میری حاجت کو پہنچ بغیر کسی اسباب کے اور بغیر کسی ذریعے کے اگر میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ بزرگ جو مجھ سے غائب ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ رہا میری اس مدد مانگنے کو اور میری اس پکار کو وہ سن رہا ہے تو یہ پکارنا اس بزرگ کی کیا بن جائے گی شاہباز عبادت ہے اور کلمے میں کیا پڑا لا الاحا اللہ کے سوا عبادت کے لائے کو یہ اشکال سورے ختم ہو گئے یہ جو بےچارے جاہل قسم کے ملا لوگوں کو ورگلانے کے لیے کہتے رہتے ہیں فون کے ذریعے آواز فلاں سے فلاں جگہ پہنچ سکتی ہے ٹی وی کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے وائرلیس کے ذریعے لندن سے آواز پاکستان پہنچ سکتی ہے بغداد میں بیٹھے ہوئے پیرانے پیر میری آواز کو نہیں سن سکتے وہ لوگ سمجھتے ہیں بات تو ٹھیک ہے اب کون اس مولوی کو سمجھائے کہ لندن میں یا دور دراز کے علاقے میں میری آواز جو اس آدمی تک پہنچ رہی ہے تو وہ ایک آلے کی محتاج ہے ایک ذریعے کی محتاج ہے اور پھر بات یہ ہے اس آواز کو میں دے رہا ہوں اور صرف وہ آدمی سن رہا ہے جس نے کان کے ساتھ آلہ لگا رکھا ہے آلے کے تحت اسباب کے تحت ماتاتل الاسباب کسی سبب کے تحت کسی آلے کے ذریعے آواز کو کہیں سے کہیں پہنچانا اور سن لینا یہ عبادت اس بندے کی نہیں بنے گی بغیر اسباب اور بغیر آلوں کے ہر بات کو سننا یہ رب کی صفت ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی میری آواز کو بغیر آلے اور اسباب کے سنتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا اور یہ اس نیک بندے کی کیا بن جائے گی اگر آپ اس قانون کو ذہن میں رکھیں کوئی بندہ آپ کو برگلا نہیں سکتا اشکال میں آپ کو مبتلا نہیں کر سکتا دعا پکار عبادت کی پہلی قسم اور یہ اتنی اعلی قسم ہے عبادت کی اور یہ عبادت کی اتنی عظیم قسم ہے کہ ترمزی شریف کی ایک حدیث ہے امام المبیا سرتاج کائنات شفیع المزنبین رحمت للعالمین صاحب قرآنوں میں راج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعاؤ العبادہ آپ نے فرمایا عبادت نام ہی دعا کا ہے اب دعاؤ العبادہ دعا اور عبادت میں کوئی فرق نہیں وفی روایت ان اخرى اور ایک اور حدیث میں آیا اداؤ مفسل عبادہ ادعاؤ مفسل عبادہ مفت عربی میں کہتے ہیں مغز کو مخ کہتے ہیں نچوڑ کو مخ کہتے ہیں خلاصے کو مخ کہتے ہیں لب لباب کو مغز نچوڑ خلاصہ آپ نے فرمایا اب دعاؤ مخفل عبادت آپ نے فرمایا اگر عبادت کا نچوڑ عبادت کا مغز اور عبادت کا خلاصہ نکالا جائے تو عبادت کا خلاصہ نکلے گا اب دعا کیا خلاصہ نکلے گا دعا پکارنا صدا لگانا مدد کے لیے بلانا یہ عبادت کی سب سے اعلی قسم ہے مشہور صحابی ہیں حضرت سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما صحابی بھی ہیں نبی پاک کے چچا داد بھائی بھی چودہ سال کی عمر تھی جب نبی پاک کا انتقال ہوا گویا کہ ابھی بچپن میں جوانی کی دہلیز پر بھی قدم نہیں رکھا لیکن ایک لاکھ سے زائد صحابہ میں چند صحابہ ہیں جو تفسیر میں ان کا مقابلہ کر سکیں چند صحابہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی خالہ حضرت ممونا وہ نبی پاس کی زوجہ محترمہ تھیں آپ کی بیوی ان کی چونکہ وہ خالہ لگتی تھی اور یہ ان کے گھر میں اکثر جاتے ہیں رات کو بھی دن میں بھی ان کو اس گھریلو زندگی کا زیادہ علم ہوا نبی پاک کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا فرماتی ہیں میں اپنی خالہ کے گھر گیا رات کا وقت تھا نبی پاک تحجد میں کھڑے تھے میں بھی وضو کر کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا بھئی ایک دو سورتیں پڑھیں گے رو کریں گے نمال مکمل ہو جائے گی لیکن نبی پاک نے ایک رکت میں آٹھ سپاہیں پڑھ دی میں پیچھے کھڑا ہوں اتنا ہی لمبا رکوع کیا اتنا ہی لمبا آپ نے سجدہ کیا جب سلام پھیرا تو مڑ کے مجھے دیکھا اور فرمایا ابنی عباس تم کب کے کھڑے ہو میں نے کہا یارسول اللہ میں نے تو آپ کے ساتھ ہی نیت باندھ تھی اور اس وقت کا کھڑا ہوں تو نبی پاک نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا اے میرے اللہ میرے اس چچا کے بیٹے کو دین کی سمجھ عطا کر آپ نے رات کی پچھلی گھڑی میں ان کے لیے دعا مانگی کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ علم ان کو عطا کر وہ ابن عباس کہتے ہیں اب دع افضل العباد عبادت میں سب سے افضل قسم اگر کوئی ہے اب دعا وہ کیا ہے پکارنا یا اللہ مدد یا اللہ میرے مریض کو شفا دے دے یا اللہ مجھے قید سے رہائی دے دے یا اللہ میرا قرضہ اتار دے یا اللہ میری عزت اور میری لاج کی حفاظت رکھ یہ جو پکارنا ہے بلانا ہے صدا لگانا ہے مدد کا مانگنا ہے یہ عبادت کی سب سے اعلی قسم ہے سب سے افضل قسم ہے اس سے پہلے کہ میں اس کی تشریح کروں کہ عبادت اور دعا میں کوئی فرق نہیں ہے نبی پاک نے فرمایا اد دعاؤں ہوول عبادہ اد دعاؤں اس سے پہلے آپ کو سورت فاتحہ میں لانا چاہتا ہوں کا ناب و کا نست یہ میری بات آپ ذرا ہے تو تھوڑی سی علمی بات لے کر بڑی آسان کروں گا آپ کے لیے عربی بڑی عجیب زبان ہے اس میں حرف کا بھی مانا بن جاتا ہے لفظ کا بھی مانا بن جاتا ہے ای کا ناب و کا یہ جو واو ہے نا درمیان میں کا دو و کا نست یہ جو درمیان میں واو ہے اس کو کہتی ہیں واؤ تفسیریہ کہیے ذرا تفسیریہ واؤ تفسیریہ کیا ہوتی ہے اس سے جو پہلا جملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جملہ مفت اور اس سے جو اگلا جملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جملہ مفت سے یہ تھوڑی سی اور مشکل بات ہوگی اس کو آسان کرتا ہوں واؤ سے جو پہلا جملہ ہوتا ہے یہ واؤ تفسیریہ جو ہوتی ہے یہ بتاتی ہے کہ اگر میرے پہلے جملے کی تمہیں سمجھ نہیں نہ آئی تو میرے بعد آنے والے جملے کو پڑھو اب سمجھ ہو اگر مجھ سے پہلا جملہ مجھ سے پہلا کلمہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آیا اشکال تمہارے ذہن میں پیدا ہو گیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو مجھ سے جو بعد میں جملہ آ رہا ہے وہ پہلے جملے کی کیا کر رہا ہے تفسیر وہ پہلے جملے کی تشریح کر رہا ہے وہ پہلے جملے کی وضاحت کر رہا ہے نام دو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت کیا ہوتی ہے مولا عبادت تو نماز کا نام بھی ہے روزے کا نام بھی ہے زکات کا نام بھی ہے قربانی کا نام بھی ہے قیام کا نام بھی ہے سجدے کا نام بھی ہے حج کا نام بھی ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا نام بھی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیا مطلب ہے عبادت کیا ہوتی ہے اللہ نے فرمایا ٹھہرو درمیان میں واو لا کے تمہیں بتاتا ہوں عبادت کیا ہوتی ہے اللہ نے فرمایا ای یا ہم تجھ ہی سے بولو بولو ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اللہ نے فرمایا بتاؤں عبادت کیا ہوتی ہے عبادت ہے مدد کا مانگنا عبادت ہے پکارنا عبادت ہے التجا کرنا عبادت ہے صدا لگانا عبادت ہے میرے سامنے زاریاں کرنا عبادت ہے میرے سامنے التجائے کرنا مجھے پکارنا مجھ سے مدد مانگنا یہ کیا ہے عبادت ہے کا اس کی تفسیر ہوئی ایا کا کہیے کا نسطی مدد کا مانگنا عبادت ہے یا اللہ مدد کہنا کیا ہے؟ عبادت ہے کس کی یا اللہ مدد کہنا عبادت ہے کس کی اللہ کی یہ بندہ بیٹھا ہے اس کو میں کہتا ہوں یار ذرا میری مدد کر تو یہ مدد کرنا عبادت بنے گا نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے گا اس لیے کہ یہ میرے سامنے میرے سامنے میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں یا یہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے یہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے یا میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں میں نے اس کی مدد کر دی یا اس نے میری مدد کر دی یہ مدد مانگنا مدد کرنا عبادت نہیں بنے گا بلکہ یہ جو مجھ سے مدد مانگ رہا ہے یا میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں میرا نظریہ یہ ہے آج اس کو میری ضرورت پڑ گئی ہے کل مجھے بھی اس کی ضرورت ہو پڑھ سکتی ہے یہ ہے تعاون یہ ہے تعاون کرنا تعاون الرے و نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو تعاون کرو اس کا نام ہے تعاون تعاون کرنا اگر آپ کو اس زبان کی سمجھ نہیں آئی میں آپ کو اپنی زبان میں سمجھاتا ہوں تعاون ہوتی ہے دو طرفہ ٹریفک تعاون ہے دو طرفہ ٹریفک اس نے میرے ساتھ تعاون کرنا میں نے اس کے ساتھ تعاون کرنا موتی میری جوتی گاڑ دے میں اس کو پیسے دے دوں درزی میرا کام کر دے میں اس کو پیسے دے دوں یہ میرا تعاون کرے میں اس کا تعاون کروں تعاون ہوتی ہے دو طرفہ ٹریفک اور استعمت ہے ون وے ٹریفک وہ صرف اور صرف کس سے مدد مانگنی ہے اللہ سے وہاں یہ نہیں ہوتا کہ کل کلام مولا تجھے میری ضرورت پڑ گئی نا تو تو مجھ سے بھی مانگ لینا وہاں یہ بات نہیں ہوتی جب بزرگوں سے مدد مانگی جاتی ہے حضرت علی سے مدد مانگی جاتی ہے نبی پاک سے مدد مانگی جاتی ہے کسی بزرگ سے مدد مانگی جاتی ہے کسی فوت شدہ بزرگ سے مدد مانگی جاتی ہے اس کو پکارا جاتا ہے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا پیر مدد سرگودے میں بیٹھ کے وہ کہتا ہے یا علی مدد اس کا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کو میں دیکھ تو نہیں رہا ہوں لیکن حضرت علی میری آواز کو سر ورنہ پاگل ہے مدد مانگ رہا دماغ خراب ہو گیا اس کا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی میرے حالات سے واقف ہیں میں ان کو نہیں دیکھتا لیکن وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری مدد کرنے پر بھی قادر ہیں اور میری آواز کو سن رہے ہیں یہ ہے غیبی مدد مانگنا یہ کس سے مانگنی چاہیے تھی اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی اس نظریے سے تو یہ کیا بن گیا یا کنابدوں کی تشریح کی یا کلس میں ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مدد کس کے ذریعے ہوتی ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ مدد کر دے فرشتوں کے ذریعے سمجھ گئے ہو پہنچ گئے ہو کہاں بدر میں ہو سکتا ہے اللہ مدد کر دے فرشتوں کے ذریعے ہو سکتا ہے اللہ مدد کر دے مکڑی کے ذریعے ہو سکتا ہے اللہ مدد کر دے کبوتری کے ذریعے ہو سکتا ہے اللہ مدد کر دے چینتی کے ذریعے ہو سکتا ہے اللہ مدد کر دے کسی بندے کے ذریعے میں اس کو مدد کے لیے بلاؤں مشکل میں پھنسا ہوا ہوں اللہ عین موقع پہ کسی آدمی کو بھیج دے, دے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مدد کس کے ذریعے ہوتی ہے حضرت علی کے ذریعے ان کی زندگی میں جب نبی پاک بھی موجود تھے اور حضرت علی بھی موجود تھے مدد ہوتی ہے کسی مکڑی کے ذریعے کسی کبوتری کے ذریعے کسی فرشتے کے ذریعے کسی انسان کے ذریعے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مدد کس کے ذریعے ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ مدد کے لیے پتارنا کس کو چاہیے مسئلہ یہ ہے مدد کے لیے آواز کس کو لگانی چاہیے مدد کس سے مانگنی چاہیے وہ دیکھیے قرآن پاک کیا کہتا ہے ف نمبر ہے ایک سو اکسٹھ پارہ ہے نواں سفر ایک سو اکسٹھ سورت کا نام ہے سورت انفال آیت نمبر ہے ایک س... نو آیت نمبر نو سورت کا نام سورت انفال آیت نمبر ایک سو اکسٹھ سفر ا... ا... نمبر ایک سو اکسٹھ اور آیت نمبر نو پڑھیے جی اس ربکم سونا رب آپ کی زبان میں معنی کرتا ہوں استگاسا کرنا استگاسا کیا ہوتا ہے جب جاتے عدالت میں استغاثہ کرنا مدد طلب کرنا میں نے استغاثہ کر دیا حکومت اور عدالت سے میں نے یہ چاہا کہ میری بات سنو میری بات سنو میرے حق میں فیصلہ کرو میں سچا آدمی ہوں اس تستگی اب مانا کس طرح کریں گے اے مسلمانوں اے بدر کے شریکوں تین سو تیرہ بدر کے شروع جن میں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی حضرت حمزہ حضرت طلحہ حضرت زبیر بتائے آپ کو ہم جیسے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں جو یہاں بیٹھے ہیں ایک سچے ولی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ولی کا مقام بہت بلند ہے ہم نہیں مقابلہ کر سکتے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں تو ایک تابعی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور سارے تابی اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے اور سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں تو حضرت ابوبکر بکر صدیق کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں تو کسی ایک نبی کا ہم نہیں ہو سکتے اور ساری کائنات مل کر محمد عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین سو تیرہ صحابہ بدری صحابہ اللہ اکبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ولی نہیں ہے صرف یہ صرف پیر نہیں ہے صرف فقیر نہیں ہے بات کر رہا ہوں ان کی عظمت کی پھر مزہ آئے گا اس آیت کو پڑھتے ہوئے اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے تین سو تیرہ لوگ وہ ہیں ہستیاں وہ ہیں جن کے بارے میں رب نے فیصلہ کیا ہے آج کے بعد جو کچھ بھی کرتے رہو میں نے تمہارا حساب ہی نہیں لینا ہے اے ملو ما تم کد گفر توم و بدل تو حسنات جنت کا پروانہ ان کے ہاتھ میں دیا اور جنہیں اس امت میں سب سے اعلی اور اشرف اور افضل ہونے کا شرف حاصل ہوا بدر کے تین سو تیرہ صحابہ ان میں خود نبی پاک موجود کائنات کا آکا سرتاج کائنات سرور امبیا خاتم النبیین امام المبیا صاحب معراج وہ بھی ان میں شامل ہے اللہ ان ساروں کا نقشہ کھینچتی ہیں تین سو تیرہ ہیں مقابلے میں ہزار کا لشکر آ ہے زمین پہ وہ قابو ہو گئے ہیں، ریتلا علاقہ ان کے پاس آیا ہے پانی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے بغیر پانی کا علاقہ ان کے پاس آ ہے تلواریں ان کے پاس کوئی نہیں تیر ان کے پاس کوئی نہیں گھوڑے ان کے پاس کوئی نہیں اور یہ تین سو تیرہ غیر مسلح سامنے جنگ جو ہزار کا لشکر ہے رات کا وقت آیا اللہ وہ نقشہ کھیلتا ہے اس تستگی سو جب تم فریادیں کرتے تھے اپنے رب سے جب تم فریادیں کرتے تھے کس سے کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہمارے قبضے میں کچھ نہیں ہے مولا سب کچھ تیرے اختیار میں اس تستگی سو ن رب جب تم فریاد کرتے تھے جب تم استغاثہ کرتے تھے جب تم التجا کرتے تھے ربکم اپنے اپنے رب کے آگے تم التجا کر رہے تھے فست اور اللہ نے تمہاری فریادوں کو سن لیا فستجا اللہ نے قبول کر لی تمہاری فریاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سر سجدے میں رکھ کے روتے رہے ہیں داری مبارک آپ کی آنسو سے تر ہو گئی بدر کی زمین آپ کے آنسو سے تر ہو گئی کاندھے کی چادر جو ہے وہ بار بار گر جاتی ہے حضرت ابو بکر اس جھونپڑی کے پہرے دار ہیں وہ بار بار وہ چادر آپ کے کاندھے پہ رکھتے ہیں پھر گرتی ہے پھر رکھتے ہیں پھر گرتی ہے پھر, گرتی ہے پھر رکھتے ہیں ساری رات روتے ہیں نبی پاک اور صبح کے ٹائم رو رہے ہیں جب حضرت ابو بکر نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ بس کیجیے اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا کہ رب فتح ضرور دے گا بس کیجیے یا رسول اللہ بڑی ہو گئی تثلی دی وہاں حضرت ابو بکر صدیق نے ساری رات نبی پاک روئے ہیں ایک درمیان میں بات یاد آ گئی بات ذرا ایک جملہ ہے ایک عالم کا لیکن اس میں ذرا وہ متعلق ہے اس کے بہت بڑے عالم ہوئے دیوبنگ کے امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ بڑی عجیب عجیب باتیں بعض اوقات کیا کرتے تھے تقریروں میں جو کسی کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے یہ جب بدر کا واقعہ انہوں نے بیان کیا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کی کتابوں میں جب میں نبی پاک کے کمالات پڑھتا ہوں اور جب میں نبی پاک کے اوصاف پڑھتا ہوں اور جب میں نبی پاک کے فضائل پڑھتا ہوں اور جب میں نبی پاک کی عظمت کو دیکھتا ہوں جب میں آپ شمائل ترمزی یہ کتاب ہے ہماری اہل سنت کی شمائل ترمزی اس میں نبی پاک کا نئے نقشہ کھینچا گیا ہے آنکھیں کیسی تھی رخسار کیسے تھے ہوٹ کیسے تھے زلفے کیسی تھی پاؤں کیسے تھے ہاتھ کیسے تھے ہاتھ کی انگلیاں کیسی تھی پاؤں کے تلوے کیسے تھے چلتے کیسے تھے بیٹھتے کیسے تھے سرما کیسے پہنتے تھے گھوڑے پہ کیسے آتے تھے سواری کیسے کرتے تھے کھاتے کس طرح تھے پیتے کس طرح تھے دودتی کس طرح استعمال کیا کرتے تھے پگڑی کس طرح باندھا کرتے تھے دودھ کس طرح پیا کرتے تھے شمال ترمز یہ ایک کتاب ہے بازار میں ملتی ہے اس کا ترجمہ بھی ہو گیا اس میں نبی پاک کا نین نقشہ آپ کا حسن آپ کا جمال آپ کی خوبصورتی چہرے کی رانائی آپ کے کمالات کا ذکر ہے شاہ صاحب فرماتی ہیں جب میں حدیث کی کتابوں میں آپ کا حسن اور جمال رانائی چہرے کی اور آپ کے کمالات جب میں پڑھتا ہوں کہ زمین پہ کھڑے ہو کر انگلی آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ کروے کنویں میں اپنی لو ڈالتا ہے تو کروہ کنواں میٹھا ہو جاتا ہے جب میں پڑھتا ہوں ہوئے ہیں اور زمین تر ہو گئی ہے اور داڑھی اس کی بھیگ گئی ہے تو پھر میرا ضمیر کہتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری تو بھی اس کے سامنے جھک جس کے سامنے محمد جھک گیا اللہ اللہ اللہ تو بھی اس کے سامنے جھک جس کے سامنے محمد کریم جھک گئے ہیں صلی اللہ اس وسلم سن ربکم جب تم فریادیں کرتے تھے ربکم اپنے رب کے آگے فست کم اللہ نے تمہاری فریاد کو قبول کر لیا اللہ نے تمہاری فریاد کو سن لیا کس طرح سنا انی مدو بے شک میں تمہاری مدد کروں گا مدد کرنے والا کون ہے بے شک میں تمہاری مدد کروں گا بے الفن سات ایک ہزار من الملائکہ کس کے ساتھ ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ مردفین جو لگاتار اترنے والے ایک دوسرے کے آگے پیچھے اتریں گے زمین پر ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں وما جال بشرا اللہ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی خدا کی قسم قرآن بندہ پڑھے بندہ حیران ہو جاتا ہے مولا یہ بات آپ نے کہہ دی بہت ہو گیا فرمایا نہیں کسی خبیض ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ فرشتے مدد کرتے ہیں فرشتوں کے اختیار میں ہے مدد کرنا وہ دیکھو بدر کے میدان میں فرشتوں نے مدد کی اللہ فرماتی ہیں یہ بھی میں معاملہ صفا کرتا چلا جاؤں اللہ فرماتی ہیں وما اللہ اور نہیں بنایا اللہ نے یہ فرشتوں کا اترنا نہیں بنایا اللہ نے یہ فرشتوں کا نازل ہونا اللہ بشرا مگر کیا بنایا خوشخبری مگر اس کو ہم نے خوشخبری بنایا والے تتمین بھی قلوبكم اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ساتھ تمہارے دل تمہارے دل مطمئن ہو جائیں کہ ہزار فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں ہزار فرشتوں کے ساتھ اللہ ہماری مدد کر رہا ہے ہم نے فرشتوں کا اتارنا تمہارے لیے تسلی ہم نے فرشتوں کا اتارنا تمہارے لیے خوشخبری ہم نے فرشتوں کا اتارنا تمہارے دلوں کا اطمینان بنایا اور امداد اور مدد کرنے کے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا وہ من نسرو اللہ اور مدد نہیں ہوتی مگر کس کی طرف سے بولیے بولیے کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں یا علی مدد کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں یا پیر مدد اے فلاح بزرگ میری مدد کر اللہ نے فیصلہ کیا قرآن پاک میں وہ من نسرو اللہ من ان دلہ مدد نہیں ہوتی مگر کس کی طرف سے ان اللہ عزیز ایک اور جگہ دیکھی سو سورت کا نام ہے سورت آل امران پارہ ہے چوتھا سپارہ چوتھا سورت کا نام سورت آل امران آیت نمبر ایک سو چوبیس آیت نمبر ایک سو چوبیس مل گیا جی بالکل سفے کی آخری سطر پہ چلے جائیے جی آخری سے پہلی سطر آخری دو سطریں سفے کی ولاق نہ سارا تم اللہ ہو بے بدرین وہ ان ماضی کسی گا اس پہ لام اور قد داخل کیا مانا قسم کا بن گیا مانا کس طرح کریں گے ولا قد نہ سارا کو ہو بے بدرین کیسے قسم اٹھائی مجھے اپنی ذات کی قسم ہے مجھے اپنی صفتوں کی قسم ہے مجھے اپنے خالق مالک رازق موہی ممید مدبر ہونے کی قسم ہے مجھے عالم الغیب مختار کل مشکل کشا متصرف فل امور نافع و زار موتی و مانے عزیز و حکیم ہونے کی قسم ہے مجھے اپنی ذات کی اور اپنی سفتوں کی قسمیں نہ سرا اللہ بے بدرین بدر کے میدان میں تمہاری مدد اللہ نے کی ہے ولاق نہ سرا اللہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں وہاں تم عزلہ اور تم تھے کمزور از اللہ تم تھے کمزور تمہارے پاس ہتھیار بھی کوئی نہیں تمہاری تعداد بھی کمزور تھی فتق اللہ بس اللہ سے ڈرو لال تشکرون تاکہ تم شکر اور تمہیں وہ وقت بھول گیا میرے پیغمبر ان کو وقت یاد دلا از تکولو لمو جب میرے پیغمبر آپ کہہ رہے تھے للمو کس کو وہ بدر کے تین سو تیرہ مومنوں کو جن کے سامنے ہزار کی فوج تھی یہ نہتے تھے ان کے پاس پانی نہیں تھا ان کے پاس ریتلا علاقہ تھا وہ دعائیں مانگ رہے تھے اور میرے پیغمبر تو اپنی فوج کو تسلی دیتا تھا اس لیے کہ تیرا مجھ سے رابطہ تھا اور وہاں سے وہی آ چکی تھی استکولو جب آپ کہتے تھے لینا کس کو مومنوں کو الکفی کم الکفی کم کیا تمہیں کافی نہیں ہے کیا تمہیں کافی نہیں ہے مدا کم رب کہ مدد کرے تمہاری تمہارا رب کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ مدد کرے تمہاری تمہارا رب بے سلاس آلاف سات تین ہزار فرشتوں کے سات تین ہزار فرشتوں کے منزلین جو اترنے والے اترنے والے وہ تین ہزار فرشتے اتریں گے ان کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا بلا کیوں نہیں کیوں نہیں بلکہ ان تصبرو اگر تم صبر کرو وہ تتکو اور تم پرہیزگار بنو اگر تم ڈٹ جاؤ میدان میں تمہارے قدم جم جائیں اور تم مجھ میرا خوف اپنے دلوں میں پیدا کر لو بیا تو کم منفور حاضا اور کافروں کی فوری طور پہ کہیں سے مدد آ جائے ان کی اور فوج آ جائے کافروں کی یم دت کم رب کم بے اگر ان کی اور فوج آئی میں پچاس پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے پھر تمہاری مدد کروں گا میں پھر تمہاری مدد کروں گا اگر ان کی فوج آئی میں یہ تین ہزار اور پانچ ہزار کا وعدہ ہے صرف وعدہ کیا اللہ نے اترے کتنے تھے ایک ہزار یہ وعدہ تھا اس طرح کہ مشرقین نے افواہ اڑا دی ہماری تین ہزار فوج اڑا رہی ہے مسلمانوں کے دلوں میں کچھ بات پیدا ہوئی اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں ان کے تین اور آئے تو ہم تین فرشتے اور بھیجیں گے وہاں سے افواہ آ ہمارے پانچ ہزار اور آ رہی ہے فوج اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں اگر ان کی پانچ ہزار فوج اور آئی تو میں بھی پانچ ہزار فرشتے اور اتار دوں گا نہ ان کی فوج آئی اور نہ یہ آٹھ ہزار فرشتے اترے, اترے اترے کتنے تھے ایک ہزار اترے تھے اللہ نے فرمایا فرشتوں کے اترنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ فرشتے تمہاری مدد کر رہے ہیں اور فرشتے مدد کرتے ہیں یا فرشتوں نے تمہاری بات کو سنا یا تمہاری فریاد کو سنا اور تمہاری مدد کے لیے اترائے یہ نہ سمجھنا شرال نہیں بنایا اللہ نے یہ فرشتوں کا اترنا مگر خوشخبری لقم تمہارے لیے تتمائنہ بھی کلوب و کم ولے اور تاکہ تمہارے دل مائن ہو جائیں بھی ساتن فرشتوں کے آنے کی وجہ سے تمہارے دل مضبوط ہو جائے اطمینان قلب کل باجائے اطمینان نے کل بجائے دل تمہارے مضبوط ہو جائے اس لیے میں نے فرشتوں کو اتارا یہ نہ سمجھنا یہ نہ سمجھنا کہ فرشتے مدد کرتی ہیں یہ نہ سمجھنا کہ فرشتے آج خود مدد کے لیے آئے ہیں نہیں فرشتوں کو اتارا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے اگلا قانون میرا پھر دوہرا رہا ہوں یاد رکھنا وہ من نسرو اللہ من ان دلہ مدد نہیں ہوتی مگر کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے العزیز الحکیم وہ اللہ جو غالب بھی ہے ایاک کناب دو جو لفظ کہا گیا تھا ایاک کنا اس کی تفسیر اللہ نے کی ایاک کا نستعین کے ساتھ اور بتایا کہ یہ مدد کا مانگنا جو ہے یہ کیا ہے عبادت ہے مدد کا مانگنا کیا ہے عبادت ہے دعا عبادت ہے پکار عبادت ہے اد دعا اور عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے پکار اور عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے دعا اور پکار کو عبادت قرار دیا پھر سمجھیے لوگ سمجھتے ہیں صرف سجدے کا نام عبادت ہے رکوع کا نام عبادت ہے طواف کا نام عبادت ہے اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ پکار بھی کیا ہے عبادت عبادت ہے پکار اور عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے یہ قرآن پاک سے ثابت کرتے ہیں ایک جگہ دیکھیے صفحہ نمبر ہے چار سو ستائیس سورت کا نام ہے سورت مومن ہا می مومن سورت ہا می مومن پارہ ہے چوبیسواں سفر چار سو ستائیس آیت نمبر ہے جی ساٹھ جہاں پہ رکوع جا کے ختم ہو جائے گا لیکن تھوڑا سا دماغ کو یاد تازہ کرنا پڑے گا تب بات سمجھ میں آئے گی تھوڑا سا زین اس طرف آیت کی طرف رکھنا پڑے گا مل گیا جی کال ربکم تمہارا رب کہتا ہے تمہارا رب کہتا ہے ادو نی مجھے پکارو ادعو دعا مجھے پکارو استجب لکم میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں پکار صرف میری کرو انلزین بے شک جو لوگ یس تک تکبر کرتے ہیں بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان عبادتی میری بولو بولو بولو شاباش میری عبادت سے جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان عبادتی میری عبادت سے سید خلون ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں داخرین زلیل ہو کے جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں انہیں ہم جہنم میں داخل کریں گے کیا مسئلہ سمجھ آیا تمہارا رب کہتا ہے ادعونی مجھے پکارو مجھے پکارو مجھ سے دعائیں کرو میرے سامنے التجا کرو مجھے پکارو اور آگے جا کے آت میں کیا کہا ان لذیذ بے کہنا یہ چاہیے تھا ان الزین یس تک ان دعائی جو لوگ میرے پکار سے تکبر کرتی ہیں پہلے جو پکار کا ذکر ہے پہلے جو کہا ہے کہ تم مجھے پکارو مجھے پکارو تو آخر میں جا کے کہنا چاہیے تھا جو لوگ میری پکار سے تکبر کرتے ہیں میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا لیکن آیت کے آخری حصے میں فرمایا جو لوگ یس تک عبادتی تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے یہ <تصفح> چاہتے ہیں کہ پکار جو ہے وہ کیا ہے عبادت ہے جس کو پہلے پکار کہا آیت کے دوسرے حصے میں اس کو کیا کہا عبادت کہا ایک اور جگہ دیکھ لیجیے سفر نمبر چار سو ترپن نمبر چار سو ترپن سورت کا نام ہے سورت الاحقاف احکاف سورت کا نام ہے سورت الاحقاف احکاف آیت نمبر ہے پانچ اور سپارہ ہے چھبیسواں چھبیسواں پارہ سورت کا نام سورت احقاف سبحان اللہ وہ من نزلو مم یدرو مندو مل ملستی ب لو الا یو مل کے آما من کون ازلو بڑا گمراہ ہے کون بڑا گمراہ ہے مم من, من اس آدمی سے کون بڑا گمراہ ہے اس آدمی سے یدعو رو کرو میں نا جو پکارتا ہے یدعو اس سے بڑا گمراہ کون ہے دنیا میں جو پکارتا ہے من دون اللہ اللہ کے ورے ورے اللہ کے نیچے نیچے یعنی اللہ کو بھی پکارتا ہے اور اللہ کے نیچے اوروں کو بھی پکارتا ہے اس سے بڑا گمراہ کائنات میں کون ہے استفام انکاری یعنی کوئی نہیں یعنی کوئی نہیں یہ سب سے بڑا گمراہ ہے جو پکارتا ہے ان کو اللہ کے سوا پکارتا ہے من اس کو لا لایستگی بلو جو اس کو جواب نہیں دے سکتا علاؤ یوم کے اے میں نہ ہی کر لو کیا ہوگا ویسے گستاخی کر رہے ہیں اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں کائنات میں جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو اس کی پکار کا قیامت تک جواب نہیں دے سکتے یا اللہ جواب اس لیے نہیں دے سکتے کہ بولنے کی طاقت نہیں جواب اس لیے نہیں دے سکتے کہ تیری طرف سے اجازت نہیں جب بول نہیں سکتے اللہ نے فرمایا نہیں مند اور وہ ان کی پکار سے غافلون باخبر ہے پھیلے پیڑھی دیکھ لو اور وہ ان کی پکار سے غافلون بے خبر ہے فرمایا جواب اس لیے نہیں دیتے کہ ان کی سنتے نہیں یہ جو اوپر کھڑا ہے قبر کے اوپر کہ سنیں گے آج نہیں تو جمہیں رات کو سنیں گے جو میں رات کو نہیں تو شبے برات کو سنیں گے وہاں نہیں تو عورت کے موقع پہ سنیں گے اور کبھی کبھی تو سنیں گے میں دھرنا مار کے بیٹھ جاؤں گا سنا کے دم لوں گا اللہ نے فرمایا تیری زندگی میں قیامت تک لمبی کر دوں اور تو قبر کے اوپر بیٹھ جائے قیامت تک پکارتا رہے وہ تجھے جواب نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ من دم غافلون وہ ان کی پکار سے کیا ہے پکار کا لفظ ہے دیکھتے ہیں نا دو جگہ پہ پکار کا لفظ استعمال کیا ہے شروع میں وہ من نظر لو وہ من دعا وہ ان کی پکار سے کیا ہے رافل ہے میرے اللہ کیسے سمجھایا میرے شیخ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ بھی سمجھایا ایک تے دو دوڑی جا اس طرح کھول کھول اب ایک کئی لوگوں کے ذہن میں چکوا جا رہا ہوگا او جی بندے عالمی صاحب حادی کر رہے ہیں جی یہ ایسا تھے بتوں کے بارے میں یہ تو بتوں کے بارے میں جی بت جواب نہیں دے سکتے بت بے خبر ہیں بتوں والی آ کے قبروں پہ فٹ کر رہے ہیں اگلی آیت میں اللہ نے یہ بھی معاملہ صاف کر دیا بھائی راہو شیر انداز اور جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ جب قیامت آئے گی جب قیامت آئے گی لوگ اکٹھے ہوں گے کانو لہوم آدا ان جن کو پکارا گیا وہ ہو جائیں گے لہم پکارنے والوں کے لیے جن کو پکارا گیا وہ ہو جائیں گے پکارنے والوں کے لیے آدان جمع ادوم کی ادوم میں نا دشمن وہ جن کو پکارا گیا شیخ عبد القادر حضرت علی حجویری با عزید مستانی سلطان باہول بہاولت ملطانی ملتانی خواجہ مہین الدین چشتی یہ بڑے بڑے لوگ یہ بڑے بڑے ولی یہ بڑے بڑے بزرگ حضرت علی حضرت حسین یہ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں جو ہیں یہ ہو جائیں گے ان کے لیے آدام کیا ہو جائیں گے پتھر دے بت دشمن ہو رہے ہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے لوگوں کو کہ بتوں کے بارے میں یہ آتی ہے یہ پتھر کے بت دشمن بن رہے ہیں یہ پتھر کے بت جو ہیں یہ دشمنیاں کر رہے ہیں قیامت کے دن پھر یہ بتاؤ پتھروں کا بھی حصر نشر ہونا ہے قیامت کے دن پتھروں نے بھی اٹھ کے جانا ہے رب کے سامنے اور قرآن کتنا واضح طور پہ کہتا ہے بھائی راہوشیر اناس جب اکٹھے کیے جائیں گے کون لوگ اناس جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ تو یہ جن کو پکارا گیا یہ بن جائے گے دشمن لہم کن کے لیے جنہوں نے پکارا اگلی بات سنیے وہ کالو نہیں توجہ گئی اس لفظ کی طرف جس لفظ کی طرف میں نے ساری آت پڑھی تھی وہ بے عبادت پہلی آپ نے کیا لے تھا عبادت کا ذکر تھا کہ پکار کا بولو بولو پہلے ذکر کس کا تھا ان کو پکارا جو جواب نہیں دے سکتے ان کی پکاروں سے وہ بے خبر ہو جائیں گے ان کی جنہوں نے پکارا جن کو پکارا گیا وہ ان کی پکار سے غافل ہیں بے خبر ہے دعا پکار پکارنا آخر میں جا کے کہا وہ قانون عبادت ہند وہ بزرگ ہو جائیں گے ان کی عبادت سے ان کاری منکر ان کی عبادت سے منکر ہو جائیں گے پہلے کہا دعا پکار بہمن دعا غافلون وہ ان کی پکار سے غافل ہیں اور اخیر میں کہا وہ کانو معلوم ہوتا ہے دعا کیا ہے دعا اور عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ دعا اور یہ پکار جب پکار اور عبادت ایک ہی چیز ہے پکار ہی عبادت ہے پکارنا عبادت ہے تو پھر عبادت حق کس کا ہے دیکھیے ذرا صفحہ نمبر ہے ستائیس ستائیس نمبر ستائیس سورت کا نام ہے سورت بکارا پارہ ہے دوسرا سورت کا نام سورت البارا پارہ ہے دوسرا آیت نمبر ایک سو چھیاسی سالت عبادی انی فنی کریب بالکل پچھلی آئے جہاں ختم ہو رہی ہے نا وہ ایت پڑھیے ذرا والے تو کب اور تاکہ تم بڑھائی بیان کرو کس کی اللہ کی الاما ددا تم اللہ کی بڑھائی بیان کرو اس نعمت پہ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی بلا اللہ تم تشکرون اور تاکہ تم شکر بڑھائی کا ذکر آیا نا اللہ کی کبریائی کا ذکر آیا اللہ کی بڑھائی کا ذکر آیا بڑے پن کا ذکر آیا اللہ اکبر جو ہوا تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اللہ جو اللہ اکبر ہے اور اس کی اتنی بڑھائی ہے اور اتنی عظمت ہے وہ ہم سے دور ہے یا قریب ہے دور ہے تو زور سے بلائیں قریب ہے تو آہستہ بلا لے سوال کیا بھائی راسالہ اور جب سوال کریں تجھ سے اور جب پوچھے تجھ سے عبادی میرے میرے بندے جب سوال کریں تجھ سے میرے بندے انی میرے بارے کے قریب ہے ام دن قریب ہے یا بعید ہے قریب ہے یا دور ہے میرے بارے جب سوال کریں سنی قریب پس بے شک میں بے شک میں قریب ہوں اجیب ہوں میں جواب دیتا ہوں دعوت الدائے پکارنے والے کی پکار کا اضادان جب بھی وہ مجھے پکارے جب بھی وہ مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مطالبہ آپ سے رکھ دیا اللہ نے فرمایا جب میں تیری پکاریں سنتا ہوں اور بعض اوقات بن مانگے تجھے عطا کر دیتا ہوں تو نے کئی چیزیں مجھ سے نہیں مانگی ہوتی اور میں بن مانگے تیری جھولیاں بھر دیتا ہوں جب میں نے تجھ پہ اتنا احسان کیا ہے فلجستی بولی تمہیں بھی چاہیے کہ تم میری بات کو مانو فلجستگی جی بھولی بس تمہیں بھی چاہیے کہ تم میری بات کو مانو میری بات کو تسلیم کرو جو میں کہتا ہوں وہ کہو وہ کرو توجہ اتب موحد مواحد کا ہے کہ رب کی بات نہ مانے رب کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے میں موحد ہوں کیسا موحد ہے وہ رب کہتا ہے کہ مسلات نماز قائم کرو ہم نے تم پہ نماز فرض کیے نماز قائم کرو یہ نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں کیا ہوں موائد کا ہے موائد ہے اللہ کا حکم نہیں مانتا اللہ نے فرمایا تو زکات زکات دو یہ دولت پہ بن کے بیٹھ گئے ہیں مواحد کا کا ہے کہا کہا کہا یہ اللہ نے فرمایا سچ بولو اور سچوں کے ساتھ رہو یہ جھوٹ بولتا ہے مواحد کا حکا ہے اللہ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا حق کرو. نہ کھایا کرو یہ حق کسب کرتا ہے مسلمان کا حکا ہے, ہے اللہ نے فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتا ہے یہ نہیں مانتا مواحد کا حکا ہے, ہے اللہ نے فرمایا اپنے بھائی کی قیمت نہ کیا کرو یہ گلے کرتا ہے مواحد کا حکا ہے اللہ نے فرمایا اپنے بھائیوں پہ گوہتان نہ باندھا کرو یہ بوہتان باندھتا ہے مواحد کا حکا ہے, ہے اللہ نے فرمایا لا ٹکر الزنا زنا کے قریب مت جاؤ یہ بات نہیں مانتا مواحد کا ہے اللہ نے فرمایا تو تو ہمیشہ صحیح تولو یہ اس میں ڈنڈی مارتا ہے مواحد کا ایک ہے اللہ نے حکم دیا کہ ملاوٹ جرم ہے اور نبی پاک نے فرمایا من منگشہ فلئی سمینا جس نے ملاوٹ کی اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں وہ میرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے یہ ملاوٹ کرتا ہے یہ مواحد کا ایک ہے نبی پاک نے فرمایا جھوٹھی قسمیں اٹھا کر سودے مت بیچا کرو یہ کرتا ہے مواحد کا ایک ہے میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مواحد آدمی کو اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق گزارنی چاہیے ڈھالنی چاہیے اگر وہ سازرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا زخمی ہو گئے زرب اتنی کاری ہے زخم اتنا گہرا ہے دوائی پلائی جاتی ہے زخم کے رستے باہر نکل جاتی ہے جب تک ہوش رہا اور قوت موجود رہی نماز پڑھتے رہے اور جب دوائی اندر جانا بند پانی اندر جانا بند غذا اندر جانا بند اور جب نا تاجتی ہوئی اور غشی آنے لگی تو حضرت عمر کہتے ہیں مالا اب اپنے پاس اٹھا لے اپنے پاس بلا لے وہ بھی کوئی زندگی ہے جس زندگی میں نماز نہ ہو جس زندگی میں بندہ نماز نہ پڑھ سکے وہ بھی کوئی زندگی ہے ایک مواحد آدمی کو اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنی چاہیے میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں ایک آدمی ہے بند کمرہ ہے الگ کمرہ ہے وہاں وہ بدکاری کرتا ہے زنا کرتا ہے منہ کالا کرتا ہے اور اس کمرے میں ایک آٹھ سال کا دس سال کا چھ سال کا بچہ موجود ہے معصوم بچہ اس بچے کے سامنے وہ یہ بدکاری نہیں کرتا ڈرتا ہے نہیں کرتا بدکاری اس بچے کے سامنے ڈر جاتا ہے اس بچے سے اور جب وہ بچہ نہیں ہوتا تو پھر منہ کالا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا اللہ سے اتنا بھی نہیں ڈرتا جتنا چھ سال کے بچے سے ڈرتا ہے یہ مواہد ہے یہ اللہ کو حاضر نازر سمجھتا ہے اللہ کو حاضر ناظر جانتا اللہ کو یہ حاضر ناظر جانتا ہوتا تو یہ کام کرتا ایک مواحد آدمی اگر اس کی زندگی شریعت کے خلاف ہو ایک مواہد آدمی وہ نماز نہیں پڑھتا نماز کے ارکان کا خیال نہیں کرتا زکات لو نہیں دیتا ایک مواہد آدمی وہ روزہ نہیں رکھتا اس کا کاروبار اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ مواحد کا ایک ہے مواحد ہے ہی در اصل وہ جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو تسلیم کرتا ہے کل <سلام> میں <سلام> <سلام> بھی یہ رواج چل نکلا ہے کہ عورتیں سیر کے لیے باغوں میں جانے لگیں کیا ورزش کے لیے یوں نکلنا صحیح ہے کیا یہ پردہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے ایک بین خیال بھی ایک عورت کو ہی آ گیا چلو خیال بھی ایک شریف زادی کو آ گیا دیکھیے پردے کا جو حکم ہے وہ سب عورتوں کے لیے تقریباً برابر ہے اور قرآن نے فرمایا کرنا فی بوتے کنہ اپنے گھروں میں ٹکیہ رہو اور اگر کبھی باہر نکلنا پڑے تو جلابی بے ہننا اپنے چہرے پر چادر کے گھونگٹ <تصفح> نکال یہ عورتوں کا اس طرح باہر نکلنا باغات کی طرف جبکہ صبح کے وقت ہر قسم کے لوگ نوجوان نیم برہنا نیم ب نوجوان جو اپنے کھیل کود کے لباس میں وہ نوجوان نکلتے ہیں ان کے ساتھ انہی رستوں پر انہی باغوں میں عورت کا یوں باغوں میں آنا یہ ہر لحاظ سے غلط ہے شر بھی اکلن بھی نکلن بھی کوئی مانے یا نہ مانے اگلے دن مجھے کوئی دوست بتا رہے تھے کہ واٹر سپلائی میں ایک ایسا حادثہ ہو بھی چکا ہے ایسا ایک حادثہ ہو بھی چکا کہ شریر لوگ آوازیں کستے ہیں نوجوان لڑکے جو شریعت سے دور ہیں اور آوارہ منش لوگ ہیں وہ آوازیں کستے ہیں اور ایک عورت پہ آوازیں کسے جائیں پھر سے آگے بڑھا جائے تو یہ جی کتنی غلط بات ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس پر کنٹرول کریں ہاں اگر وہ کوئی جس طرح بیمار عورت ہے بہت بوڑھی ہے اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں بے بردش کرو گھر میں اگر کوئی ہو سکتی ہے بات تو ٹھیک وہ مجبورن ایک بوڑھی عورت کو نکلنا چاہتی ہے تو نکلے اور نوجوان ہماری بہنیں اگر وہ اپنے جسم کو سباہٹ رکھنے کے لیے یہ ہربا استعمال کرتی ہیں تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ گھر میں آٹا پیسنے والی چکی لگا لو وہ پتھر کی چکی لگا لو ایک تو آپ کے بھائیوں کو خامن کو بیٹوں کو تازہ آٹا ملے گا روزانہ بڑا مزیدار تازہ چکی چلاؤ ہمارے میاں والی کے ایک حکیم سے ہوا کرتے تھے حکیم عبدالرحیم خان وہ فرمایا کرتے تھے اگر عورتیں گھروں میں جھاڑو اپنے ہاتھوں سے دینے لگے